اور اس قرن کی یہ شان ناؤ کے کوئی اپن طرف سے بنالی بے اللہ کے اتارے ہاں وہ اگلی کتابوں کی تزد ہے اور لو میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک ناؤ ہے پروردگار و علم کی طرف سے ہے